الرحیم حزیزہ نمان آج کا درخت سورا الپ سے شروع ہوتا ہے تیسواں پارا اتیاسی میں یہ حقیقت اب آپ کے سامنے واضح طور پر آ چکی ہے کہ قرآن کریم کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اس سلسلہ کائنات میں اور خود انسانوں کی اپنی دنیا میں ہر شے ایک قاعدے اور قانون کے مطابق شہ ہوتی ہے پوری کائنات میں لا اینڈ آڈر کی کار پرمائی ہے نہ تو یہاں کوئی شہ یوں اڈنٹپ بائی چانس واقع ہو جاتی ہے اور نہ ہی یہاں خدا کا تصور اس قسم کا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں کے یہ عامر متلق مطلب ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں کہ جب ہی جی چاہا کچھ کہہ دیا جب جی چاہا کچھ کر دیا یہاں باہر کی دنیا کے اندر بھی قانون کی کار فرمائی ہے اور اسی لیے انسانوں کی دنیا کے اندر بھی قانون ہی کی کار فرمائی ہونی چاہیے اور انسان اپنے نظام کے اندر قانون کی کار فرمائی کو بروئے کار لائے یا نہ لائے خدا کے قانون مدافعت عمل کے مطابق انسان کے ہر عمل کا نتیجہ ایک قانون کے مطابق مرتب ہوتا ہے یہ ہے اصل و بنیاد قرآن کریم کی تعلیم کی اور یہی ہے وہ محور جس کے جرد اس کے ساری وہ داستانیں ہوں اقوامِ قہم کی وہ خارجی کائنات کے شواہد ہوں انسان کی دنیا کے اہلاط کی ضوابط ہوں سیاسی معاشی یا معاشرتی نظام ہو وہ جس چیز کو بھی بیان کرتا ہے اس کا نقطہ معاشرہ یہی ہوتا ہے کہ یہاں ہر شہ قانون کے اور ضابطے کے دائرے میں چلتی ہے اس سے باہر نہیں جاتی اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے وہ ہمیشہ نظام کائنات کو سامنے لاتا ہے کہ نظام کائنات میں قانون کی کارفرمائی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن یہ آسانی سے زیاد بھی آپ غور کیجئے تو ہمارے اس دور میں سمجھ میں آتی ہے جسے ہم سائنٹسٹ نیچ کہتے ہیں اور یہ تو بڑی ریسنٹ چیز ہے حالی کی چیز ہے خود یورپ میں بھی یہ کچھ سترویں صدی کی شہ ہے لیکن قرآن تو چھٹی سدی اس کی باتیں کر رہا ہے اس دور میں یہ باتیں کہی گئی تھی تو آپ غور کیجئے کہ کس زمانے میں یہ چیزیں قرآن نے کہی اور دنیا کس طرح سے اپنی علم ترقیوں کے ساتھ انسان اپنے تجربات کے ساتھ ٹائل اینڈ کے ذریعے ہی صحیح اس طرح رفتہ رفتہ بتدریج اس حقیقت تک آتا چلا گیا آتا چلا جا رہا ہے کہ یہاں کار فرمائی قانون کی ہے یہاں کوئی شہر بھی یوں ہی ہنگامی طور پر وجود میں نہیں آ جاتی ہے حارجی کائنات نے قانون کی کار فرمائی کے لیے اربوں جیسی قوم کو سمجھانے کے لیے وہ ہمیشہ ستاروں کو سامنے لایا کرتا ہے ان سے दिया دیا کرتا ہے کہ یہ بات ان کی سمجھ میں آسانی سے آ سکتی تھی جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں ارب سہران ابرد قوم تھی شہروں اور بستیوں میں بہت کم آبادی تھی جنگلوں اور ریگستانوں میں وہ چلتے رہتے تھے ہر صبح سفر ہر شام سفر بلکہ صبح کو تو بہت کم سفر ان کا ہوتا تھا کہ की کی گرمی تماظت ریگستان انہیں اجازت ہی نہیں دیتا تھا کہ دن کے وقت وہ سفر کریں راتوں کو سفر کرنا راستوں کا سفر بھی کوئی جیٹی روڈ کے اوپر نہیں ہے کہ یہاں سے وہاں تک سب چیز سڑک لگی پنی چلی جا رہی ہے ریگستانوں میں سفر کہ جہاں کی کیفیت یہ ہے کہ کوئی سڑک نہیں کوئی شاہ نہیں کوئی پگ ڈنڈی نہیں راستے کے نشانات بھی نہیں ہوتے تھے نشانات کی یہ کیسیت یہ اگر شروع کے وقت کہیں ریت کا ٹیلا ہے تو دوپہر کے وقت وہاں دیکھیے تو چٹریت میدان ہوگا وہ ٹیلا یہاں سے کہیں اور پہنچ چکا ہوتا ہے. کوئی نشان راہ نہیں کوئی راستہ متعین نہیں رات کی تاریخیوں میں وہ سفر کرتے ہیں اور کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ بھول جاتے ہیں بہت ऐसा ایسا ہوتا تھا یوں کہیے کہ وہ بھول جاتے ہوں تو ان سے ہی پوچھا جاتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے جس کی بنا پر تم کس طرح سے اپنے سفر میں متعین راستوں کے چلتے تھے تو ان کے لیے ایک ہی حاجی طریقہ ایک ہی رہنما ہوتا تھا اور وہ رہنمائی ہوتی تھی ستاروں وہ لوگ ان ستاروں سے اپنے راستوں کو متعین کرتے تھے اور اسی لیے ستاروں کے متعلق مطلب وہ کہتے تھے کہ کبھی دھوکہ نہیں دیتے تو ان سے کہا یہ جاتا تھا کہ آپ سوچو تو صحیح کہ اگر اس کائنات میں یوں ہی جو کچھ ہو رہا ہے ہنگامی طور پر ہی ہوتا ہو ताबे اور قانون کے نہ ہوتا ہو تو یہ ستارے تمہیں ہمیشہ صحیح رہنمائی کس طرح سے کر سکتے ہیں کیا تم اسی سے نہیں سمجھتے کہ یہاں کار پروائی قانون کی ہے یہ ایسی نورتم زمین تھی ان کی سمجھ میں بڑی آسانی سے और आज تھی اور آج ہمارے یہاں علم اسلاد کے की ترین ماہرین کی سمجھ میں بھی یہی بات آ جاتی ہے جب ان سے یہ کہا جائے ان ستاروں اور سیاروں کی دنیا پہ غور کرو کس طرح عظیم شان قانون کی زنجیروں میں یہ جکڑے ہوئے ہیں ایک ہی دلیل ہے جو تیرہ سو سال پہلے کے بازیا نشین حرب کو بھی مطمئن کر دیتی ہے اور آج کے سال جیمس جیمس کو بھی مطمئن کر سکتی ہے یہ ہے قرآن کریم کا وہ انداز بیان وہ دلائل اور شراہت لانے کا طریق کہ جس سے وہ ایک اونٹ چرانے والے کو اور ایک آسمان سے اڑنے والے کو دونوں کو ایک دلیل سے مطمئن کر دیتا اور کسی سے اس نے آغاز کیا اس سورت کا کے وقت سبائے ذات ان یہ بلندیاں فضا کی یہ بلندیاں یہ تو ہوا سماع یہ شاہد ہے اور استماع کے جو ذات بروج ہے جس میں بروج ہے بروج برج کی جمع ہے آپ نے یہ سنا ہوگا کہ یہ آسمان میں بارہ برج ہوتے ہیں اب تو وہ جنتریاں ہمارے ہاں بہت کم ہو گئی ہیں اس سے پہلے وہ عام ہوا کرتی تھی شاید اب بھی زیادہ عوام میں وہ چلتی ہوں ان میں برج دیے ہوئے ہوتے تھے آسمانوں کے اور وہ ہوتا تھا کہ سورج اور فلاں برج میں داخل ہو گیا گرج ذہل میں اور برج عدالت میں اور روپ سے پھر عجیب قسم کی پالے لیتے تھے یہ قدیم علم ال میں بارہ برج گنے جاتے تھے لیکن ہر دن سے واقع نہیں تھے یہ تو قومی عجیب تھی تہذیبوں کے مدن کی کوئی فلم یہاں آئی نہیں تھی بالکل فطرت کے خطوط پر یہ زندگی بسر کیا کرتے تھے اس لیے یہاں یہ جو بروج کہا ہے تو یہ وہ بارہ برج نہیں ہو سکتے جو یونانیوں کے ہاں علم اصلاف میں تھے یہاں تو یہ بڑے سادھے دانوں میں یہ بات استعمال ہوئی ہے بروج برج طور پہ یہاں پھر عربی زبان اور عربوں کے ہاں اس زبان میں جو انہوں نے کمال کیا تھا وہ پھر باد سامنے آ جاتی ہے میں نے عرض کیا تھا کہ عرب ہزار سال تک وہ ایک ہی کام میں لگے رہے اور وہ تھا اس زبان کو عربی زبان کو اس طرح سے شائستہ اس طرح سے آراستہ پیراستہ امیر بلند بناتے چلے جانا کہ یہ قرآن جیسے حقائق کی متحمل ہو سکتی میں سمجھتا ہوں یہ فطرت کا بڑا عظیم پروگرام تھا کوئی اور زبان اس کی متحمل نہیں ہو سکتی اور ہو سکتی کہ ٹھیک کیا کہا جائے آج بھی نہیں ہو سکتی آج بھی یہ کیفیت ہے کہ دنیا کی زبانیں بہت آگے پہنچ ہیں لیکن مجھ سے نہیں خود یورپ کے جو بڑے بڑے زباندان ہیں ان سے سنیے جیب لکھتا ہے دا ماڈرن ٹرینڈ ان اسلام میں کہ قرآن کریم کا ترجمہ دنیا کی کسی زبان میں ہو ہی نہیں سکتا بہت بڑی چیز اس نے اپنے ہاں سے ترجمہ کرنے والوں سے کہا ہے حالانکہ ان کی انگریزی زبان پھر اسی زبان میں وہ اتنے اتنے بڑے ہوئے ماہرین تھے عربی بھی جانتے تھے انگریزی بھی اس کسی بھی थे تھے روڈنگ جیسے فیل جیسے اس نے ان کو दिया کے رکھ دیا ہے اس نے کہا ہے کہ یہ है ہی نہیں سکے کہ قرآن ہے جو یہ ترجمہ کرنے کے لیے بیٹھ گئی تھی کوئی دوسری زبان ان الفاظ کی متحمل نہیں ہو سکتی وہ کیا ہے زبان کے اعتبار پہ میں بات کر رہا تھا نہیں برج آپ کو معلوم ہے کہ ایک تو اس زبان میں ہر لفظ کا ایک فائدے کے مطابق اور وہ جو بنیادی مائیں ہوتے ہیں وہ ہر لفظ کے اندر اس کی جھلک پائی جاتی ہے ایک تو یہ بات اتنی ہی نہیں ان کے یہاں تو اس سے اور آگے بات چلی گئی ہے مثلاً جس مادے کے اندر جیم بے اور رے کے حروف آ جائیں جس لفظ کے اندر بھی یہ حروف آ جائیں اس میں شدت اور قوت کے معنی ہوں یعنی وہ بے رے جیم ہو رے بے جیم ہو رے جیم بے ہو یعنی یہ تین جو ہیں یہ اگر کسی لفظ کے اندر یہ آ جائیں تو اس میں شدت اور قوت کا مقصوص ہوگا اور اگر ان میں دے اور رے اکٹھے آ جائیں تو اس میں اظہار کا مصوم ہوگا کسی چیز کی نمون کا مصوم ہوگا تو نیم دے اور رے اگر یہ اکٹھا یوں آتا ہے تو شدت اور کمت اور اظہار تینوں آئیں گے کوئی لفظ اگلی دکان کا جس میں یہ چیز یوں آ جائے گی اس میں یہ مقوم پایا جائے گا تفت دبان ہے یہ تھی وہ زبان جس کے اندر یہ قرآن نہ وہی اسی نے سب کر یہ بات بروج سے کہہ رہا تھا بروج کے معنی شدت کورچ اہار نموز اظہار یہ ساری چیزیں اس میں پائی جاتی تھی ان ستاروں کے لیے چھٹی سٹی اسی میں جبکہ یہ زیادہ سے زیادہ چمچماتے ہوئے چراغ نظر آتے تھے اس سے زیادہ کسی کو علمجنس ہے کہ یہ کیا ہے ان کے متعلق یہ کہنا کہ ان میں ابھار پیدا ہو ہے. یہ ابری ہوئی چیزیں ہیں جن میں شدت ہے قوت ہے نموز ہے ابھار ہے پلانٹ کا تصور ہی نہیں اس زمانے میں آ سکتا تھا یہ قرآن نے پہلی دفعہ تصور دیا ہے اپنے ہاں ان پلانٹ کے متعلق یہ پہلی چیز تو یہ کہ یہ ابھری ہوئی کچھ چیزیں دوسری چیز یہ کہ یہ فضا کی پہنائیوں کے اندر تیر رہی تیسری چیز یہ کہ یہ اپنے اپنے دائروں کے اندر گردش کر رہے چوتھی چیز یہ کہ یہ ذات تر رجا ہیں جن کی گردشیں دوہری ہیں اپنے ایکٹو کے اوپر بھی گردش کرتے ہیں کہ اس پہلو بدل بدل کے تمہارے سامنے آتے ہیں اور اشتراک سے لہل و نہار بھی ان سے پیدا ہوتے ہیں چھٹی سدی عیسوی میں زمین کی باتیں تو ایک طرف رہا آسمان کی باتیں کرنے والا یقیناً اس ماحول کا انسان تو نہیں ہو سکتا اور یہی چیز ہے جس سے مسئلہ آتا ہے کہ اس کا का। اس علم کا انسانی علم انسانی ماحول اور اس کے ساتھ سوراخ نہیں تھی اور سماجات بروج یہ بلندیاں کے دل کے اندر یہ ابھرے ہوئے ظاہر ہونے والے کمت اور شدت کے حامل کتنے اتنے بڑے یہ تیار گان پیر پھر رہے ہیں ان سے کہا کہ یہ ایک حقیقت پر شاہد وہاں کی دلیل لائی جا رہی ہے وہ حقیقت کون سی ہے جس کے اوپر یہ شاہد ہے بال یا وہ انقلاب جو انسانی دنیا کے اندر جس کے متعلق وعدہ کیا جا رہا ہے کہ انسانی دنیا کے اندر وہ انقلاب ہار کر رہے گا یہ اس کی شہادت لے رہے ہیں اب دونوں نے کامن فیکٹر کیا ہے قدر مشترک ان دونوں نے کیا ہے آسمان کی سزاؤں کے اندر یہ ستارے انسانوں کی دنیا کے اندر کا انقلاب قدر مشترکیل کے اندر ہے قانون وہ بھی ایک لگے مدع قانون کے مطابق میں عمل ہے انسانی زندگی کے اندر بھی ایک قانون کی کار فرمائی ہے اور قانون وہی ہے کہ جب کبھی کوئی کام یوں کرے گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے کسی کو قانون کہتے ہیں یہی یہی یوم معاول ہے قرآن کے ہاں انسانی زندگی کے اندر جو آنے والا انقلاب ہے وہ اور اس انقلاب کے متعلق کہاں کہ وہ شاہد ان مشہور دن شاہد یہ خود رسول جو اس کی شہادت دے رہا ہے تمہارے سامنے کہ ایسا ہو रहेगा رہے گا खुद होने خود ہونے والا واقع کہ جو ایسا ہو کر رہے گا یہ تمام چیزیں اس بات کی شہادت دیتی شہادت دیتی ہے اس بات کی کہ کوت اصحاب اصحابل خفبو نار ذات ان عام ترجمہ اس کا جو کیا جاتا ہے اور اس کے بعد عام تبدیلیں جو ہمارے ہاں آئیں وہ یہ کہ خندقوں والے جو اس میں آگ جلاتے تھے ہلاک ہو گئے پھر اس سے متعلق ہماری تفاصیر میں مختلف چیزیں آئیں کہیں یہ کہا گیا کہ یمن میں یہودیوں کا ایک واقعہ تھا یون آواز اس نے عیسائیوں کو قتل کیا پھر ان کو خموبوں میں جلا دیا کا واقعہ ہے کہ جس نے یہودیوں کو اس طرح سے جلایا تھا باہر ہار یہ ان کے خیالات تھے لیکن قرآن کی تاریخی آئے تھے آگے ہم چلتے دیکھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کسی گزرے ہوئے واقعہ کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہ تو ایک حقیقت ہے جو ہر دور میں سامنے آئے گی بات ہو رہی ہے حق اور بادل کی کشمکش کی بات ہو رہی ہے اس کی وہ ان کے نام عظیم جو نویت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی رفاقعی جباعت رضی اللہ تعالم وہ لا رہے تھے اس کی مخالفت ہو رہی تھی مفاد پرستوں کی طرف یہ ٹکراؤ ہے یہ تصادم ہے اور اس تصادم میں آخر میں جنگ کی شکل اختیار کرنی ہے اور جنگ کی محیط تری شکل یہ ہے کہ خندقیں پہ کھوتی جائیں اس میں آگ جلائی جائے اس زمانے میں حفاظت کے لیے بہترین کی بھی چیز ہوتی تھی کہ سب کے کھو دی جائے اس کے اندر آگ جلا دی جائے اس میں حفاظت کا سامان پیدا کر دیا جائے یہ جنگ کی وہی ترین شکل تھی کہا گیا کہ یہ لوگ جو اس طرح سے سوچ رہے ہیں کہ اب اس آنے والے انقراط کو ان داان کو اس طرح سے جنگ کے میدان میں جا کر ان کا مقابلہ کر کے ان کو ختم کر دیا جائے کہا کہ یہ قانون نظام کائنات کا قانون یہ ہے کہ یہاں کوئی تقریبی قوت کبھی کا کامیاب نہیں ہو سکتی ہمیشہ تعمیری قوتیں کامیاب ہوں گی حق کہتے ہی تعمیری قوت کو ہے بادل کہتے ہی تقریبی قوت کو ہے کہا کہ یہاں جو تصادم ہو رہا ہے اس تصادم میں بھی یہ قانون تار کر ہے کہ تعمیری قوتیں کنسٹرکٹیو فورسز ہمیشہ مانے باتیں رہیں گی کنسٹرکٹیو فورسز کے اوپر تقریبی قوتوں کے اوپر میں یہ لوگ جو ذاتی مفاد پرستیوں کے اپنے نظام سرمایہ داری کی حفاظت میں اس کے کھڑے ہوں گے وہ خدا کے نظام ربوبیت کو جو پوری نو انسانی کی نشو و نما کی ذمہ داری دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے یہ اس کو کبھی شکست نہیں دے سکتے اتنی بڑی جنگی تیاریاں کیوں نہ کرنے کھنڈکیں کھودنے آگ لہ دیں اس کے اندر لیکن سوتے گا تباہ یہی ہوں گے یہ نظام تباہ نہیں ہو سکتی ہر ہم ادہ ہاں قود یہ کرتے ہیں اور پھر اس پر بیٹھ کر دیکھتے رہتے ہیں اپنی تصویروں کو کہ کس طرح سے یہ تار فرما ہوتی ہیں کس طرح سے یہ کامیاب ہوتی ہیں یہ خود کرتے ہیں وہ ہوم ادا ماں یا پہلو نہ دل بھو میں نی ن شہ میں نے کہا تھا نا کہ اگلی ہی آج میں بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہ کس کے مطلب آگیا ہے کہاں کے لیے کچھ خود کرتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی جو موبینین کے خلاف کچھ کرتے ہیں تو اس کو بھی تماشا سمجھ کے بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں خود بھی ان کے لاب کے خلاف یہ کاروائیاں کرتے ہیں اور جو دوسرے لوگ اس کے خلاف کچھ کرتے ہیں تو اس کو بھی تماشین کی حیثیت سے یہ بیٹھے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں خوش ہوتے ہیں جیل میں ان کی وہی مخالفت ہو رہی ہے اب دیکھیے ان کے اوپر تباہی آئی اب یہ ہلاک ہوئے مان ر کہا کہ یہ, یہ ان سے کس بات کا انتقام لے رہے ہیں اتنی بڑی جنگی تیاریاں ان کی تباہیوں کے اوپر اتنی خوشیاں منانا کہا کہ یہ انتقام ان سے کس بات کا دیا جا رہا ہے صرف اس بات کا کہ یہ خدا پر ایمان کیوں رکھے یہ ہے وہ بہت بڑا جرم جس کی گنا پر یہ ساری تباہیاں بربادیاں ان کے لیے لائی جا رہی ہیں اس کی تمنا کی جا رہی ہیں کہ یہ خدا پر ایمان کیوں رکھتے ہیں بات تو اتنی ہی کہنی کہ خدا پر ایمان کیوں رکھتے ہیں لیکن یہ تو قرآن ہے خدا کی دو سفتیں یہاں بیان کی اور ان دو سفتوں کے اندر پورا نظام جو تھا جس کے لیے یہ لوگ جاگا سی وہ بیان کر دیا عزیز اور حمید عزیز غلبے اور کورت کا مالک غلبے اور قروت کا مالک تو انگیز اور ہلاکوں میں ہوتا ہے وہ تو دنیا کا ہر مستمل کاہے بادشاہ بھی ہو سکتا ہے لیکن خدا صرف عزیز نہیں وہ ایسا عزیز ہے جو حمید ہے ساتھ کا غلبہ اور اتنی یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی مستدید قوتیں ہوں ان پر وہ غالب آئے تاکہ ساری دنیا کی زبان سے اس کی ہم کو تنہا کے زمز میں بلند ہونے والا صاحب قرت کی تاریخ میں کوئی پسیفہ نہیں پڑتا لیکن ایک قبت دنیا میں ایسی بھی ہوتی ہے کہ جب اس کا اظہار ہوتا ہے تو اس کے بعد دنیا کا ہر مجموع اور مقبول اس کے حق میں دعائیں دے رہا ہوتا ہے خدا کا غلبہ حل بات ہے اس سے نظر آیا کہ وہ مزلوم کو ستانے کے لیے نہیں ہے زالم کی کلائی کو مڑوڑنے کے لیے ہے کہ ہر مزلوم کے زبان سے اس کے لیے تاثیر و آسرین کے کلمات کو جان رکھیں اور خدا کا نظام بھی دنیا کے اندر جب قائم ہوگا اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ ان غلبوں کا مالک ہوگا کہ جن غلبوں کے نتائج میں مظلوم انسانوں کی دعائیں کی دبانوں سے اس کے لیے دعائیں نکلیں اسے عزیز اور حمید ہونا چاہیے آپ نے دیکھا کہ میں نے کہا کرتا ہوں کہ خدا کی جو کفاط آئیں جن آیات میں ان سے یوں ہی آگے نہ گزر جانا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ یہاں خاص طور پہ یہی کتاب کیوں بیان ہوئی ہے سفاق کو کیا اسماؤ ڈھونٹنا بہت بھی ہے لیکن مزدور اور عنوان کے اعتبار سے خاص وہاں کفات وہی آئیں گی جن کا ذکر کیا جانا مخصوص ہوتا ہے عزیز الحمی اللہ بھی ان کائنات میں اسی کے قانون کی کار فرمائی ملک سماوا کبریائی اقتدار سمرانتی یہی ہے جو اقتدار اعلی کہلاتا ہے اسی کا نام قانون کی کار فرمائی ہے کہ جس سے بلند کوئی اور قانون نہ ہو کائنات نے اسی کا قانون کار فرما ہے اب یہ آپ نے دیکھا کہ ذات الضروف سے بات جو شروع ہوئی تھی تو بالکل سوالات ورض و اللہ کل شہ شہید اور ہر شے کو اپنی نگاہ میں رکھنے والا کوئی شہر اس کی نگاہوں سے بوجھن نہیں اور ساری کائنات میں کار پرمائی اور اقتدار آنا اسی کے قانون کا ہے یہ وہ خدا کہہ رہا ہے جس کی کار پرمائی کا یہ عالم ہے کہ یہ لوگ جو اس حق کے نظام کی مخالفت میں اس طرح سے کمردستہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں بلا کر خلاف کر رہے ہیں نزینہ خطو میں مینا گنگوں ثم نام تو بلا ہم اذا بو جہن بلا ہم آزاد و گھڑی یہاں بات سات ہو یہ لوگ جو نومل مردوں اور عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہیں اور جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو پھر اب اس پر بھی اپنی روش سے باز نہیں آتے انہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کی یہ بے مہابت ہوتے جنہیں تباہی سے بچا نہیں سکتے اس کے بعد تباہی آئے گی بربادی آئے گی اور وہ اس قسم کی تباہی اور بربادی ہوگی کہ ان کے سارے ساد و سبان حیات کو جلا کر گل پا کر رات بنا کر رکھتے ہیں یہ عذاب کے نرد سے ہمارا ذہن پھر وہی مذہب کے تصور کی طرف چلا جاتا ہے کہ یہ کوئی ایکسپیکٹ کی چیز ہے مدم کی ہے کسی طرح سے یہ آتی ہے یہ یہ چیز نہیں ہے جسے آپ تباہی اور بربادی کہتے ہیں جسے آپ غلط نظام کے نقصان تباہ کو نتائج کہتے ہیں اسی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ان کی اس روش کا فکری نتیجہ ان کے حق میں تباہی اور بربادی اور ایسا ہو کے رہے گا یہ تو ایک نیگیٹو پہلو ہے یہ تو منفی پہلو ہے جو ان کے ساتھ یہ کچھ ہوگا اگر ان کی قسمت بگڑ جائے بھی ہمیں اس سے کیا فائدہ پہنچا لیکن دوسری طرف یہ جماعت ہے کہ یہ جو تعمیری کام کر رہی ہے یاد رکھیے ایک تباہی وہ ہے کہ جو فرت کے قانون کے مطابق ان کے اوپر تو آتی ہے اگر مقابلے میں دوسری قوم ایسی نہیں ہے کہ جو تعمیری قوتوں کی حامل ہے اور تاریخ تعمیری نظام قائم کرنا چاہتی ہے ان کی تباہی سے انہیں کچھ فائدہ کون سکتا لیکن اگر ان کے مقابلے میں ایک ایسی قوم ہے جو خود رسبت اور تعمیری نظام کے لیے اس سے کھڑی ہوئی ہے تو ان کی تباہی ان کی کامرانی کا باعث بن جاتی ہے اسی لیے جہاں یہ کہا کہ ان کے لیے یہ تباہی اور بربادی ہوگی اس کے مقابلے میں کہا کہ ان آمن والے رخ والے ہاتھ ہے نہ ہوں جن اس کے مقابلے میں یہ لوگ جو ان صدارتوں کی حقیقت پر یقین رکھتے ہیں اور پھر ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے ان کی اپنی ذات بھی سمجھ جائے اور یہ حسنے کائلات بھی نکھرتا سمجھتا چلا جائے ان کی کیفیت یہ ہوگی ان کو اس دنیا کے اندر بھی اس قسم کا معاشرہ ملے گا کہ جس کی شرابیوں اور چگیوں پر کبھی سزا نہیں آئے گی اور یہ چیز غال کل اور کبھی اب تو آپ کو یہ معلوم ہے نا میرا خیال ہے دو ہی درخت پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا کے مذاہب میں منتہائی مقصود سیلیبریشن یا نجات ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی اچیومنٹ نہیں ہوتی انسان کی نجات یا سیلیبریشن کے معنی یہ ہیں کہ جس مصیبت میں انسان پھنسا ہوا ہے اس مصیبت سے اسے رہائی مل جائے نجات کے تصور میں پہلے یہ چیز فریزٹ ہے پہلے یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ انسان ایک مصیبت میں مبتلا ہے اس دنیا کے اندر جو بھیجا گیا ہے پہلے اسے اس دیوخانے کے اندر پھینک دیا گیا ڈال دیا گیا اب اس کے بعد اس کی ساری قدر کا یہ ہے کہ کسی طرح سے اس مصیبت سے وہ نجات حاصل کر لے قرآن کا تصور یہ نہیں ہے قرآن تعمیری چیزیں دیتا ہے وہ انسان کے لیے پوزیٹیو اچیومنٹ کہتا ہے اس نے انسان نے کچھ حاصل کرنا ہے کچھ بننا ہے آگے بڑھنا ہے اسی لیے قرآن کریم جو مہازت بیان کرتا ہے ایمان اور ہمارے کا اسے اور سے تعمیر کرتا ہے اچیومنٹ سے تعمیر کرتا ہے ایک تعمیری سامان حیات حاصل ہوتا ہے اس کو وہ نجات نہیں پاتا چھٹکارا نہیں کسی عذاب سے پاتا آگے بڑھنے کے لیے سامان حیات اس کو مل جاتا ہے اور فوج بھی ہے فوج القبیر کہ جو اس کے اندر کبریائی کی صف کو کبا بندی عد بکریت کے اندر پیدا کرتی چلی جائے اور پھر کبیر جس وزن کے اوپر الگ بھی فبان میں وہ یہ کہ ہنگامی طور پر ایسا نہ ہو بلکہ یہ چیز ہوتی کبھی جائے جو توقر ہوتی چلی جائے التظام ایسی ہوتی چلی جائے اس میں یاد رکھیے مذہب کی دنیا کے اندر تو تکبر تو شیطان کا کام ہے یہاں تو کسی کے لیے گبریائی بڑائی یہ چیز تو بہت بری معذور سمجھی جاتی ہے لیکن دین کی دنیا میں یہ چیز نہیں وہاں پستی اور ضلعت پر ماروں دی جاتی ہے رفت اور بلندی اور گبریائی اور بڑھائی جو ہے یہ تو شرط انسانیت ہے خدا سدھارت خود ایک سفت خان مقدم ہے وہ انسان کے اندر اس نفت کو پیدا کرنا چاہتا ہے ضمت اور پستی جو ہے یہ منافی ہے انسان کی ذات کی شرف انسانیت इसमें ہے اس میں चाहिए इसमें دریائی آنی چاہیے اس میں चाहिए آنی چاہیے कहा آنی چاہیے اسی لیے اس نے کہا ہے کہ اس کا نتیجہ اور جو کبھی ہے ایک ایسی اچیومنٹ ہے کہ جس میں خوشی بڑا ہونے کی یہ صفت پائی جائے یہ ٹھیک ہے کہ السمر تو خدا کی ذات ہے بلندیوں انتہا پر جہاں انسان پہنچ سکتا ہے لیکن اس سے نیچے خدا کی یہ سدھات انسانوں کے اندر بھی بشریت کی حد کے اندر رہتے ہوئے یہی سے باتیں خدا بندی انسانوں کے اندر بھی کھلکی ہے پستیاں اور جلدیں موہن کا شرح ہی ہے مومن وہی ہے کہ جس کی ذات کے اندر کبریائی اور حفت اور بلندیاں اور عظمتیں کھلک رہی ہوں یہ ہے مومن کی شفت یہ اس کی کبریائی پھرکا دکھا کمزوروں اور مضمونوں کو دبانے کے لیے نہیں ہوگی مستد اور ظالم کے ظلم کو روکنے کے لیے اسی لیے اس کی موریائی جو ہے محمود ہے شیطنت کا تکبر جو ہے وہ واقعی مضمون ہے تکبر بجائے خیش مضمون چیز نہیں تکبر یا بڑا ہونا جو ہے اس سوریائی کا جو استعمال ہے اس سے ہی چیز متعین ہوگی کہ یہ مظلوم ہے یا محمود ہے اگر کسی کی بڑائی جیسا کہ میں نے ابھی اب کیا ہے مظلوم اور ناطبان کو دبانے کے لیے ہوگی تو وہ واقعی شفاف ہے اگر وہ زاجم کی کڑائی بروڑنے کے لیے ہوگی تو یہ بڑی محمود ہے دنیا کے اندر یہیں سے یہ بات بتائی کہ ان کو بھی یہ بڑائی حاصل ہوگی ان کے مقابلے میں یہ لوگ جو مخالفت کے لیے ابھرے ہیں ان سے کہہ دینا چاہیے عظیم آئے کن بخش ربطے کا دشیم ان سے کہہ دو کہ تمہارے خدا کے قانون مقافات کی گرفت بڑی سخت ہوا کرتی ہے بڑی سخت گرفت ہوتی ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہی خدا جو رحیم اور رحمان اور منان اور رروف ہے وہی جو الگور اور وبود ہے سبھی آتا ہے یہ دبا وہی خدا ہے اس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اتنا بچہ ردے کا نا تو پات لاک سائڈ ہونی نہیں چاہیے ایک ہی طرف تو نکل جانے والی اور آپ کو تو اب معلوم ہے نا کہ پرانے کریم میں تو خاص طور پہ کہا ہے کہ وہ لوگ جو کسی قسمت خدا بندی میں بھی ایک طرف کو نکل جاتی ہے جسے لحاظ کہا جاتا ہے کہ وہ درما بھی رہنا چاہیے اپنا ان سے کنارا کش ہو جاؤ ان کو چھوڑ دو یعنی یہ چیز جو ایک ہی طرف ہے کہا وہ سستے خدا بندی کیوں نہ ہو مضمون قرار دیتا ہے چھوٹے پدان پہ کرتا ہے تھوڑا مرضی مرضی آپ کے یہاں اگر جائے گی تو ادب کا پسو ختم ہو جائے گا پوری عیسائیت کے مدرس یہ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ دو ہزار سال میں دنیا میں جس قدر ظلم اور اس کے دانت کو بدلگام کیا ہے عیسائیت کے رحم کے تصور نے بدلگام کیا لیکن دوسری طرف اگر جلی ہوئی انگلی کے لیے مرہم نہ دی جائے یہ بھی کچھ جاتی یہ ہے یہودیت جی کا تصور یہ ہے ہندوؤں کا تصور کہ ان کے یہاں ادل ہی اصل ہے اس کا उसमें نہیں اس میں توبہ نہیں اس میں باز آف رینی نہیں واپس لوٹنا نہیں ہے پلان کا دکھاگڑ یہ ہے کہ اگر غلطی سے غلط قدم اٹھ جاتا ہے اس سے نقصان ہوتا ہے اس سے انسان واپس آ سکتا ہے اس کی تلاشی ہو سکتی ہے اور یہی وہ تلافی کا انسان ہے یہی اس کو یہ اپرچونٹی دینا ہے کہ جسے خدا کی مرضی یا رحم کیا کہا جاتا ہے جن میں بچہ رب شدید اس کی گرست بڑی سخت اور بڑی موسم ہوتی ہے میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ شہر اس کو ایکسپ نہیں لینا چاہیے یہ گریس کی گریس ہونی چاہیے گریس اور گریشت کے اندر بھی فرق ہے جہاں بچے ربے کا کہا ہے تو یہ تو بڑی قابل تعریف مت ہوئی ہے گریف ہوئی وہ قومی عاد و سمود کے مطابق دنیا کی جب قومیں جو تھی مستب قومیں جو تھی ان کے متعلق مطلب قرآن کریم میں دوسرے مکان پہ ہے پورا شوہرا میں راج گنج کہا بتاش کم بتاش کون جب وہی لفظ بتش ہے اسے کہا گیا کہ جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو اس طرح سے پکڑتے ہو کہ اس کی ہڈیاں توڑ دیتے ہو یعنی یہ ان کے خلاف جرم قرار دیا گیا تو ایک تو وقت یا گرفت ہے ایک جادر مستدر کی کہ جو ظلم توڑنے کے لیے دوسرے کی گرفت کرتا ہے اور ہڈیاں توڑتا ہے اور ایک وقش ہے تمہارے خدا کی کہ جو مضموم کی مناسب کے لیے غالم کی کڑھائی میں اٹھتا ہے یہ ہے فرق ان چیزوں میں قومت بجائے خیس نہ محمود ہے نہ مضموم ہے سوال یہ ہے کہ آپ قومت کا استعمال کس طرح سے کرتے ہیں کتنا مچھلے کا نہ اور کسی کا نتیجہ یہ ہے کہاں سے بات شروع کرتا ہے پران کہاں لے جاتا ہے کہ ان یو ہو گا یو عید دو لفظوں میں یہ سارا نظام تخلیق کائنات اس میں آ گیا لفتی تو وہی ہے جو اس پیدا کرتا ہے جو عید کے معنی جو لفظوں میں نہیں بیان میں کر سکتا کہ جامع لفظ میں کرتا ہوں بدلاؤ تو یہ ہے ابتدا کرنا اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں انسان کی شکل حیرت میں رہ جاتی ہے آگے بڑھ نہیں سکتی یہ سلسلہ کائنات عدم سے وجود میں کیسے آگے نتنگ نیس سے یہ شہر وجود میں کیسے آگے کچھ نہیں تھا تو یہ کیسے بنے یہ وہ نقطہ ہے کہ جتنے انسانیت کی پوری تاریخ میں انسان کو ویسے حیرت میں گم رکھتا ہے جس طرح سے پہلے دن کا انسان حیرت کے مقام میں تھا اسی طرح آج کا انسان بھی حیرت کے مقام میں ہے اور آخری انسان بھی حیرت ہی کے مقام میں ہوگا کہ اس کی اب تعداد کہاں سے ہوگئی یہ وجود میں کیسے آ گیا مٹیریل جو ہے اس میں یہ کہہ دیا کہ صحت کسی طرح سے یہ وجود میں خدا پر ایمان لانے والے نے یہ کہا کہ خدا نے اس کو ادم خدا اس کو ادم سے وجود میں لے آیا یہاں سے تو کچھ فرق ہوتا ہے لیکن آگے چلئے تو یہ فرق پھر وہیں مر جاتا ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب پھر یہ خدا کہاں سے آگے یہاں اس کو بھی کھڑا ہو جانا پڑتا ہے یہ مقام ہے ہی نہیں عقل کے وقت کی بات نہیں اور اس لیے کہ اپنے انسانی محدود ہے اور یہ شہ ہے یہ دامحدود تک پہنچ جاتی ہے اس لیے یہ شہ یہ حقیقت یہ مستحق کے وقت کی بات ہے کہ اگر یہ اب خود وجود میں آ گیا تو کیسے آ گیا کبھی آج خود بھی کوئی شہ وجود میں آیا کرتی ہے وہ تو کوئی خالد پیدا کرنے والا ہوگا جو وہ پیدا کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے جب ان کے مقابلے میں یہ تجیل دے کہ ہم خالد طرف پہنچے تو ان کی طرف سے یہ اعتراض آیا کہ شاید خالد کیسے وجود میں آ اس کا جواب ہم بھی نہیں دے سکتے خطرے انسانی نہیں دے سکتے یہاں تو ماننا ہی پڑتا ہے کسی ایسے خالد کو ماننا پڑتا ہے کہ جس کا کوئی خالد نہ ہو بات دوسری طرف نکل جائے گی نہ چاہتا ہوں کہ یہ دونوں جو نظریے ہیں کہ اب خود وجود میں آگے ہماد یا یہ کہ خدا اب خود موجود تھا ان دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے اور اس فرق سے خود انسان کے عمال پہ کتنا اثر پڑتا ہے یہ موجود دوسرا ہو جائے گا اتنے سے وقت میں یہ بات خیال نہیں کر سکتا کیا یہ چاہتا تھا کہ ان ہوا یو جو آتر استعمال بدی استماوا تر کوئی بھی نیچر جسے آپ کہتے ہیں بھی لوگ اس سے کرنے والا ابتدا وہ ہے جو اس نے کی اب یہ ابتدا کرنے کے بعد اگر نظریہ یہ تھا کہ کیا ہر شہر جس طرح سے آج موجود ہے اسی طرح سے پرانے موجود بھی آ تھی انسان کا ذہن کچھ نہیں مانتا چلا آ رہا تھا کہاں کے کہ ہمارے اس دور میں آ کر یہ چیز سامنے آئی کہ نہیں اشیاتی ابتدا تو بہت ہی حالت, حفیر سی حالت میں حقیقی حالت میں ابتدائی حالت میں وجود میں آتی ہے اس کے بعد اب یہ آپ کے ہاتھ کی سائنٹفک ڈسکوریز ہے جنہوں نے اس پہ پہنچایا کہ ہر کو مختلف مراحل میں سے گزرنا پڑتا ہے گردشیں کرتے ہوئے یہ مختلف مراحل اور مناظر میں سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی ہوئی اس, اس حیث تک پہنچتی ہے جس میں آج ہمیں وہ نظر آ رہی ہے یہ آپ کا ایٹین سینچری میں صرف اس کی ابتدا ہوئی اس نظریے کی کہ دنیا میں جو شاید وجود میں آتی ہے ابتدا وہ اس کی شہید کچھ بالکل مختلف ہوتی ہے اور پھر وہ دردشن کرتی ہوئی آگے بڑھتی ہوئی کری آتی ہے آ کے وہ کسی ایک مقام سے جسے اس کا نقطۂ تکمیل چاہیے وہاں تک پہنچ جاتی ہے آپ حیران ہوں گے عربی زبان کے اندر ایک نس ہے آدھا جسے کہتے ہیں فوج کر کے آنا لوئی کے معنی پلٹنا لوٹنا جس کے عام معنی کیے جاتے ہیں صرف اتنے معنی نہیں ہیں زبان کے اعتبار سے اس کے معنی ہوتا ہے گردشیں دینا کسی چیز کو اور گردشیں دیتے ہوئے اس کے ماب تک پہنچا دینا کہ جس کے بعد مزید گردش اس میں نہ آئے جسے اس کا مقام تکلیف کہیں گے جسے اس کی لکشمی چاہیں گے آپ ایک لفظ میں میں پتا ہی یہ کون کیا تھی میں اس حرام حیران جاتا ہوں صرف ان کی زبان دیکھتا ورنہ یہ لفظ جو تھا اس کے بنیادی مانے تھا بار بار آنا لوٹ کر آنا لیکن ان کے ہاں لوٹ کر آنا بار بار آنا گردشیں دینا اور اس کے بعد یہیں سے لفظے وہ مہارت کے جہاں پہنچنے کے بعد وہ اپنے نقطۂ تکمیل تک پہنچ اور پھر اسے گرد سے لانا اب جس میں نامتناحیت جو ہے اٹرنٹی جو ہے سی کے لیے اس کا بھی ختم ہو گیا ورنہ یہ ایک اور مشکل ہو جاتی کہ جہاں اتنا معلوم نہیں تھی آپ کی کہاں سے جو گی نٹیریب اس کو اس کو اٹرنٹی میں لے جاتا ہے پیسے کی طرف اصل سے کہ وہ فری اسی طرح سے اور اس کے بعد اس کو ماننا پڑتا ہے کہ اب تب کسی طرح سے رہے گی قرآن کی روح سے یہ صرف صرف خدا کیا لفظ جسے آپ اب ابتدا و انتہا کہتے ہیں وہ صرف اس کے لیے ہے کسی مخلوق شہر کے لیے یہ چیز نہیں ہے اس نے پریزن میں آنا ہے اور اس کے بعد اس کی انتہا بھی ہے یہ زبان کا یہ اعجاز ہے کہ ایک لفظوں کے یہاں موجود ہے کہ جس نے وہ گردشیں دیتے ہوئے مراحل میں سے گزارتے ہوئے چیز کو آگے لے جاتے ہیں اور اس کے بعد خود ہی اپنے یہاں ایک تصور دیتے ہیں اس چیز کا کہ پھر, پھر ایک مقام آ جاتا ہے کہ جہاں اس کے بعد گردش نہیں ہوتی اِن نہ وہ ہو جب بھی ہو وہ اور اس طرح سے گردش دینے میں ان کے ہاں شفقت اور مہربانی کا نرمی کا اور سہورت کا تصور بھی ہوتا ہے یہ عید کا یہیں سے آیا ہے یہ مادہ وہی ہے عید کے مانے بھی ہیں بار بار آنے والی لیکن بار بار وہ آنے والی جس میں شخصت اور سہولت کی چیز بھی ہوتا ڈردیشن دیتا ہے شخصت اور سہولت کے ساتھ اس طرح سے اس شہ کو تدریبی مراحل شہ کراتا ہوا مار تک لے آتا ہے جو اس کا اور یہی نکتا ہے تقریر ہے کسی شہر کا کہ بھی تیش اس کی تقریر کہلاتا ہے میں کہا کرتا ہوں نا کہ جدو قرآن کی یہ آخری آیات یہ تو کلاسز کے جماعتوں کے نصاب ہونے چاہیے درادران یہ دو ہی مبیز کو اس کو میں کس طرح سے آپ کو چند منٹوں کے اندر اس کا احساس کر کے بتا دوں کہ یہ کیا کہہ دیا ہوا یہ تو ایک سورس ہونا چاہیے ہمارے ہاں پر خیر سبھی قسمت یادی ہماری کرے اور یہ قرآن آپ کے ہاں کا نصاب کہیں مقرر ہو جائے پھر دیکھیے جان کے ذہن انسانی کہاں پہنچتا ہے ہو اور یوگ دے ہو اور کس انداز سے وہ یہ کچھ کرتا ہے ماحول رسول وباہیوں سے کسانب کرتا ہوا جائے یہ کائنات کی شاعت کا وجود میں رہنا ایک نسل انسانی کا اس طرح سے آگے بڑھتے چلے جانا یہ بتا رہا ہے کہ کتنا حفاظت کا انتظام ہے ایک انسان کی زندگی کے خلاف تباہیوں کے جو سامان کی سزا میں پھر رہے ہیں اگر کبھی انسان اس پر پہ غور کرے تو میں حیرت رہ جائے کہ میں زندہ کس طرح سے ہوں جاننے والے حضرات سے باقی صاحبات سے اور دوسرے بایوجی والا سے پوچھیے کو نظر آئے گا کہ ایک ایک سانس میں آپ کے یہاں اس قدر یعنی حلقت آسمی جراثیم آپ اندر لے جاتے ہیں اپنے اس سے بچنا ہی بحال نظر آتا ہے لیکن اس کے سامان منصوب کی تکیت یہ ہے کہ اس نے سانس ہی نے کچھ انتظام کر رکھا ہے کہ حفاظت ہوتی چلی جاتی ہے الفیے کہ مبہ سے محیط جو ہے کوریجن کہتا ہے جد سے دیتا ہوا آگے ڈال رہا ہے اور اس میں الغصور ہے حفاظت سے سامان باہم پہنچاتا چلا جاتا ہے ایک تو سامان حفاظت وہ ہوتی ہے جو جیل خانے, جیل خانے کا وارڈر قیدیوں کی حفاظت کرتا ہے اس میں بھی ایک حفاظت ہوتی ہے ایک حفاظت ہوتی ہے جو ماں اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے الصور کے ساتھ کہا کہ الور اس قسم کی حفاظت کے جیسے کہ ماں اپنے بچے کو تاکہ دقت رہتا ہے کیا خدا سکتے محبت سے حفاظت کرنا چاہیے یوں حفاظت کیے چلا آتا ہے یہ نہیں کر سکتا تھا کہ جس کے ہاتھ میں یہ خالی کائنات کا کنٹرول ہو دل ارشل مزید کائنات کا مرسری کنٹرول اس کے ہاتھ میں اور پھر اس عرش اس سخت جو ہے اس کی سبرائی کا اس سخت کی قسم یہ ہے المزید مجد مذہب بنیادی طور پہ تو کہتے ہیں اسپراوانی اور کثرت سے کسی شہر کو دیے چلے جانا ہے. لیکن اربوں کے ہاں صحافت سب سے بلند شرط ایک انسانیت سب سے بڑا شرط یا کسی کے لیے سب سے بڑی شدت یا فصل جو جس میں ہو سکتی تھی ان کے یہاں تخاوت کریمی مہمانوازی یہ ہوتی تھی اس لیے ان کی زبان میں یہ جو غذ تھا مجہ کثرت سے سراغانی سے کسی شہر کو دینا یہی لفظ پھر بلاد ترین شرف کے معنیوں میں استعمال ہونے لگتا مزید ہے اس شرف کا مالک کہ جو کسی کو کثرت سے صحافت کے پیر حاصل تھے میں نے تین چار دفعہ لفظ شرف بولا کہ دوسرا لفظ ہمارے یہاں ہے نہیں اس کے لیے عربی میں تو مزہ اور شرف جو آپ کیا زبان مذہب ان کے یہاں اس شرط کو کہتے ہیں جو کسی کی کس ذاتی جوہر کی بنا پر ہو اور شرف اس شرط کو کہتے ہیں جس میں آبائی نسبت بھی پائی جائے باپ دادا کی وجہ سے بے شرف ہو قرآن میں خدا کے لیے کئی شریف کا لفظ نہیں آیا ہے مجید ہی کا لفظ ہے یہ ہے اس کے منابعات کیا ترجمہ کرے گا کوئی منفاست اربوں کو؟ کی آنکھ بڑی تھی آبائی شرط میں سے آپ کہتے ہیں حسم و نسبتی ان سے ان کا فصل کیا کہ قرآن نے آ کر اس تصور کو ختم کر دیا عزت اور تقریم جو اکرمہ ہے اکرما تو مندر نہ جاتا تمہارے گاؤں ذاتی جو ہے وہ بڑی تقریم ہے تمہارے لیے اور یہ وجہ ہے کہ اس نے مجد اور مجید کے الفاظ استعمال کیے ہیں سرف اور شریف کے الفاظ استعمال نہیں کرتا اس میں فائدہ پایا جاتا ہے آبا و اجداد کی وجہ سے چراثر کا زندگی افاق کر دے قرآن کے ان الفاظ کے متعلق کبھی میں آپ کو کچھ سے بیان کروں تو عزی چیزیں سامنے آئیں گی وہ نرشن مجید ہو. بہت بڑی چیز لگ رہا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے لیکن اس سے تو وہی بات آ گئی جو میں اطلاع سے کہہ رہا تھا کہ ساری تعلیم اس محبت کے گرد گھومتی ہے کہ یہاں ہر شہر قانون کے مطابق ہوتی ہے اب کہا جائے گا کہ سب یہاں کو فوالمادوری جو چاہتا ہے کرتا ہے تو پھر وہ فائدہ اور قانون کہاں ہوگا کہیں پد و مایشا کہیں فوال المل معذوری یہ کیا ہوا ہماری سمجھنے کی وجہ کی بھول ہے یہ کائنات کے تین گوشے ہیں سب سے پہلا گوشہ یہ ہے کہ جسے قرآن خدا کا عمل یا اس کی نصیحت کرتا ہے یہ وہ وقت ہے کہ جہاں خدا قانون بناتا ہے قانون یہ ہے کہ آگ حرارت لے گا قانون یہ ہے کہ پانی پیاگ بجائے گا قانون یہ ہے کہ فنکھیاں ہلاکت کرے گا قانون یہ ہے کہ شہد صفا بخے گا فنکھیے کے اندر ہی خاصیت کیوں رکھی گئی شہد کو شیرینی اور نمک کو دمکینی کیوں کی گئی اس کیوں کا جواب کوئی نہیں دے سکتا یہ ہے وہ مقام جہاں خدا قانون بناتا ہے فارون بنا جریف کو اپنے ارادے سے کچھ کرتا ہے اس کی کوئی اسکیم ہے اس کا کوئی پلان ہے جس کے مطابق وہ جو کچھ کرتا ہے قانون جو بناتا ہے یا بنا دیے ہیں اس میں اپنی نصیحت اپنے ارادے اپنے پلان اپنی, اپنی, اپنی ٹیم کے مطابق اس نے بنائے ہیں اس میں ہم نے اسے کوئی فصل نہیں دے سکتا وہ تو جب ہم وجود میں بھی نہیں آئے تو اس زمانے کے بن چکے ہوئے جب کوئی بھی نہیں تھا اس زمانے کے بن چکے ہوئے وہ قانون بناتا ہے اپنے پلان کے مطابق یہ ہے وہ دائرہ کہ جس کے اندر ما و لمای ما بالماجا جس طرح سے وہ چاہتا ہے کرتا ہے اپنے ارادے کے مطابق اس کے بعد یہ کائنات آتی ہے اپنے بنائے ہوئے قانون کو یہاں وہ نافذ کرتا ہے اور یہاں آ وہ کہتا ہے وفد کرنا ہو سکتی ہے اب ہر شہر ہمارے قانون کے مطابق چلنے کے اوپر مجبور پیدا کرنی ہے بنانتا جب بولے سم نسلنا تبدیل اور ہم نے یہ جو قانون بنائے ہیں اب ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اب یہاں یہ سلو ماجرید نہیں رہا اب یہاں قانون کے مقابلے ہر بات ہو یہ ہے کائنات کا خارجی کائنات کا دائرہ جہاں اشیاء کائنات مجبور ہیں قانون کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے جو قانون خدا کا بنایا ہوا یہاں نافذ کیا جاتا ہے اور معاف رکھیے زبان چونکہ انسانت کی یاد کہنا پڑتا ہے جس خدا نے یہ کہا ہے کہ تم ہمارے قانون میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے اس کے معنی یہ ہوگا کہ خدا خود یہاں اپنے آپ سے ڈر عائد کر دیتا ہے کہ میں اپنے قانون میں تبدیلی نہیں کروں گا کائنات کی ہر شے مجبور ہے کہ وہ ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرے وہ اس سے ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتی قانون مجبور ہے کہ اس نے تب دلی خدار نہیں کرتا اس نے خود کہہ دیا کہ میں تب دلی اس کے اندر نہیں کروں گا اور تیسرا گوشہ آتا ہے انسان کا ایک قانون تو اسی طرح سے غیر متبدل ہے اسے اختیار دیا گیا ہے کہ جی چاہے تو اس کے مطابق زندگی بسر کرے جی چاہے اس کے خلاف ورزی کرے جس طرح سے زندگی بسر کرے گا اس کے مطابق نتائج مربت ہو جائیں گے جہاں انسان بمختار واقعہ ہوا ہے قانون مجبور واقعہ ہوا ہے یہ تین گوشے ہیں دیگر نماز اگر آپ ان تین گوشوں کو سامنے رکھیں گے تو قرآن کے یہ مقامات جو بغیر حکار نظر آتے ہیں بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں کہ سے ہی کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے جو کچھ یہ کرتا ہے اپنے اختیار ارادے سے کرتا ہے پمن شاہ اور جون صاحب اور یا جس کا جیتا ہے لائے جس کا جیتا ہے انکار کرے دوسری طرف یہ کہا گیا ہے کہ خدا جو ہے فہد الماجا وہ اپنے اختیار و ارادے سے کچھ کر رہا ہے یہ یہ بزار چیزیں مختار نظر آتی ہیں جو اس لیے نظر آتی ہیں کہ قرآن کریم پہ بہار سے کھلی ہماری نگاہ نہیں ہوتی ہم اسے ایک ٹکڑے کو لے دیتے ہیں قرآن کے ان تین گوشوں کو سامنے رکھئے آپ دیکھیے گا کوئی مقام آپ کو مشکل نہیں نظر آئے گا جو ہلنا ہوگا عالم دینا وہ مقام ہے کہ جس میں خدا اپنی نشیلیت کی رات میں اختیار کے ساتھ قانون بناتا ہے اور اس کے بعد خود ہی اپنے مطلق امر کے اوپر خود ہی پہلے تیار کر دیتا ہے کہ میں اب اس قانون میں تبدیلی نہیں کروں گا جہاں وہ فار النواج نہیں رہتا جڑید اب یہ کچھ کہنے کے بعد پھر آ گیا انسانی دنیا کی کن کن کتابوں کی طرف الطا کا حدیث الجنود ہے و آؤں ان پرانی قوموں کی داستان تمہارے سامنے آئی ہے سبوت جیسے, جیسے کیا ہوا ان کا انجام تو طاقتوں نے بڑی جمع کر رکھی تھی بڑی نظیر جفر اٹھی تقدی دن لیکن انہوں نے ہمارے قانون کو جٹلایا تھا اس قانون کو جٹلانے کے بعد تو نہیں تک لوگ لاتے تھے اور اپنے ذہن میں سمجھے رہتے تھے کہ ہمارے پاس بڑی سورج ہے کہ غلّہ ہوئی خدا تو آگے پیچھے سے ان کو گھیرے ہوئے وہ جا کہاں سکتے تھے نکل کہاں سکتے تھے خدا ان کو دائیں دائیں سے گرے ہوئے تھا احاطہ کیے ہوئے تھا ان کا خدا کا قانون مقافات عمل یہ قانون مقافات عمل کہاں ہے جو انسانوں کی دنیا میں نافذ ہوتا ہے خارجی کائنات میں جتنے قوانین نافذ ہیں وہ کہیں لکھتے نہیں دیے اس نے انہیں انسان اپنے تجربے سے مشاہدے سے مطالعہ سے اصل و فکر کی روح سے خود دریافت کر سکتا ہے تم ڈسکور کر سکتے ہو لاز کے نیچر جو موجود ہیں اس سے کور ہوتا ہے ہماری جہالت کا ہے اسے اٹھا دیجیے انسانوں نے فکر سامنے آ جاتا لیکن انسانوں کی دنیا کے اندر جو ناس ہے وہ کہاں ہے انہیں خدا نے صحیح کے ذریعے سے انسانوں کو دیا ہے انسان دریافت کر سکتا تھا ان کو اپنے ایکلو فکر اور مشاہدے کے بعد لیکن ایک ایک قانون کو دریافت کرنے کے اندر آپ دیکھتے ہیں سردیوں لگ جاتی ہیں سینکڑوں ہزاروں برس لگ جاتے ہیں ایک بار سے قانون کے انتشاد کے یہ خادی کائنات کے قوانین کو آپ دیکھیں ایک قانون کو دریافت کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں ہزار ہزار لگ جاتے ہیں اور پھر اس دوران میں ناکام تجارت سے جو انسان ٹھوکرے جاتا ہے جتنے نقصان اس کو پہنچتے ہیں وہ وصول اور ودود یہ نہیں چاہتا تھا کہ انسان اس طرح سے چھوڑ دیا جائے کہ اس کو مجموعی نہ ہو کہ میری زندگی کے لیے صحیح قانون کون سا ہے انسان کو یہ قوانین نہیں سے ذریعے دے دیے گئے اور اس لیے کہا ان جو بڑے بڑے جنود تھے ان کو ہم احاطہ کیے ہوئے تھے ان سے آگے اور پیچھے کون سی چیز تھی جو احاطہ کیے ہوئی تھی فال ہوا قرآن مجید یہ احاطہ کرنے والی طے ہمارا ضابطہ ہے قوانین قرآن تو اس کا یہ مستھی نام ندیت السلن کے زمانے میں ہوا لیکن قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یہی قرآن تو حقاع کے اندر بھی تھا قصومی طور پہ یہ قوانین پہلے سے اسی طرح سے دیے گئے تھے قوانین کی تو جزیات اور لیڈرین پتہ کرتی ہیں قانون کو نہیں بدلا کرتے اس لیے کہا کہ بند ہوا قرآن پھر وہی نزل مجید آیا بڑے شرط اور مجد کا یہ حامل اصلاب قوانین لیکن کس کی ایک کفت تھا اور بتائیے کی اہم کست ہے برادران کو قانون وہ قانون ہے جو خارجی ماحول سے متاثر نہ ہو ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو کوئی متأثر نہ کر سکے اسی لیے کہا کہ یہ ضابطہ قانون فری نو ہیمہور دن لو ہر چمکنے والی کو کہتے ہیں اور اس کے بعد جب ابتدا ہوئی تھی تحریر کی اس زمانے میں یہ, یہ مٹی کی سبتیاں بنا دیتے تھے اور ان کے اوپر ابھار ابھار, ابھار کے نقش بنا دیا کرتے تھے جن تعریف کی پیدا ہوئی تھی اس لیے ان تختیوں یا ٹیبلٹ کو دو جب اس کی جمع الوا حاصل کرتے تھے اب اس کے معنی ہر وہ شہر جس کو کچھ تعریف کیا جائے بجٹے کی تعریف جو ہو وہ چمکدار ہو یہ ضروری ہے اس میں تو قرآن فی دو محفوظ ان دوسری جگہ تین کتابیں مصنون ان کہا ہے یہی ضابطہ علم خدا بندی میں تھا سو محفوظ تھا اور اب درادران عزیز جب یہ اپنی مکمل شکل میں اس کتاب کے اندر آیا ہے تو اس کتاب کی حفاظت کا خدمہ خود خدا نے لے ہے لہذا یہ پہلے بھی لوہے محفوظ میں تھا اور اب انسانوں کو ملنے کے بعد بھی لوہے محفوظ کے اندر ہے محفوظ ہے یہ اور اس کے ساتھ ہی یہ چیز کہ اگر اس قرآن کے اندر انسان خود اپنے جذبات باتی یوز کے پھر اس کے معصوم دینے شروع کر دے تو الفاظ تو اس کے محفوظ رہ جائیں گے قانون اس کا محفوظ نہیں نظر آئے گا اس لیے کہ ہم نے تو اس کو اپنے کاغذ میں ڈھانک دیا لہٰذا قرآن کے قانون کو سمجھنے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے خیالات کو پہلے سے قائم کر کے قرآن کی طرف نہ جائے یہ شرط ہے ابھی طالبان قرآن کو خالص قرآن سے سمجھے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح سے اپنے غیر متبدل قوانین دئے چلا جاتا ہے پورا البرو ختم ہوئی پورا اب بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی قانون نے بتا تھا کہ एक नए अंदाज से बात सुनाई जा रही है नवाजअ नेचर होंगत सुदरुप फितरत की हों इंसान की पोटेंशलिटीज हों इनकी अकियत यह होती है कभी तो ये मुजमर होती है कभी मजहूद हो जाती है कभी ये लेटेंट होती है कभी ये एक्चुअलाइज हो जाती है کبھی یہ پوٹینشیل فارم کے اندر ہوتی ہیں کسی کو کہتے ہیں کبھی یہ نمائندوں کے سامنے آ جاتی ہے اس کو مشہور کہتے ہیں بات یہ کہنی ہے قرآن میں زندگی قانون عوام کے نتائج کبھی گزمر ہوتے ہیں چھٹے ہوئے ہوتے ہیں اور कभी یہ نمودار ہو جاتے ہیں مسود ہوتی ہیں یہ نقطہ ہے جو کس سور کے اندر قرآن نے بیان کیا ہے دیکھیے کس لطیف انداز میں بیان کیا تارے کھارے دیتی ہیں پدارتوں کی بلندیاں اور ان میں آنے والا تارے سوپ تاریخ بہت بڑے چمکنے والے کنارے لیکن یہ گرمی زبان ہے بنیادی طور پر یہ تارف کا نام نہیں تھا جنہوں نے تارف نام دیا تھا اس ستارے سے تو تارف کے بنیادی والے ہیں رات کے وقت آنے والا مقابلے اصل میں یہ میں کیا کروں یہ بھی طرح کا آگے بڑھنے کے لیے جب کے دفل آ جاتے ہیں یہ طرح کا جو لفظ ہے نا تو یہ صاف اس کے اندر اس کے بنیادی के کے اندر ہوتا ہے کٹکھٹانا کسی چیز کو اس طرح سے کرنا یہ जो भी بھی طریق कहते لیے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر سو اس طرح سے پڑھتے ہیں یہ کھٹکھٹانا جو ہے رات کے وقت جو مسافر آتا ہے وہ آ کر دروازے ہے اس دب تک دے کی بنا پر ان کے یہاں رات کے اب وقت آنے والے مہمان یا مسافر کو تاریخ کرتے تھے تو پھر خصوصیت سے رات کو آنے والا جو ہے اس کے لیے یہ تعریف ہوا یہ ستارہ ویسے تو ستارے بات ہی تو آتے نظر آتا ہے لیکن ان کے یہاں خاص طور پہ کہا گیا اعتبار سے کہا گیا یہی وہ چیز ہے جو قرآن لے کے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ رات کے وقت سو چمکنے والا دن کے وقت کہیں چلا نہیں جاتا ہوتا صرف اتنا ہے کہ دن کے وقت یہ منظور ہوتا ہے رات کے وقت مشہور ہو جاتا بات یہ کہنی ہے قرآن نے کہ ہر عمل کا نتیجہ تو موجود رہتا ہے تمہارے یہاں قانون بھی ہر وقت موجود ہوتا ہے فرق اتنا پڑتا ہے کہ کبھی وہ تمہاری نگاہوں سے اوجن ہوتا ہے کبھی وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے چمک کر آ جاتا ہے جب چمک کر آتا ہے تو تم کہتے ہو سے وہ آیا کے سامنے جب تمہاری نگاہوں سے اوجن ہوتا ہے تو تم کہتے ہو ہے نہیں وہ تو ہوتا ہے تم نہیں دیکھ سکتے اس کو تاریخ کیا ہے مہا دورہ چمک تاریخ تو بھا کے نام ہے تمہیں سب بتائے کہ یہاں تاریخ سے کیا مراد ہے یہی چمکنے والا ستارہ جسے تم یوں اس طرح سے دیکھتے ہو کہ چمک رہا ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ تاریخ ہے رات کو کہیں سے آتا ہے یہ رات کو کہیں سے نہیں آتا یہ یہی ہوتا ہے اس وقت تمہیں نظر نہیں آتا رات کو تمہیں نظر آ جاتا ہے اور یہی کیفیت ہے ان کل نف سن نف مڈے ہا یوں ہی ہر انسان کے آواز کے نتائج کی کیفیت یہ ہے کہ کبھی وہ تمہاری نگاہوں سے کوجم ہوتے ہیں دوسرے وقت میں چمک کے سامنے آ ہیں اتنا ہی سرکم ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہاں سے بات ہے کہیں چلے نہیں جاتے اور اگر تیری نگاہوں کے اندر بکالت کے ساتھ وکیلت بھی پیدا ہو جائے تو جس طرح سے بال نگاہیں جن کو بھی سارے دیکھ لیے کرتی ہیں اس طرح سے تمہاری نگاہوں میں غصیلت پیدا ہو جائے تو جب ابھی یہ عمال کے نتائج مشہور طور پر سامنے نہیں آ گئے ہوتے تو وہ سمجھ میں ان کو دیکھ لو اگر تمہاری نگاہوں میں مصیبت پیدا ہو پھر ایک مثال کی طرف چلا گیا کہا جسے تم یہ انسان کہتے ہو یہ مشہور کہہ کر چلتا پھرتا ہوا زندگی حرصت اور قوت اور توانائی تو تو کا ایک مجسمہ بہت مشہور شکل کے اندر تمہارے سامنے ہے کیا یہ اسی طرح سے تمہارے سامنے چلتا پھرتا ہی کشمیر ہر یم انسان ہمیں مت سونے سے ذرا اس لیے تو غور کیجئے کہ زندگی کن حالتوں کے اندر رہتی وہی بات کبھی یہ بزن لیٹنٹ یا پوٹینشیل ہوتی ہے پوٹینٹ ہوتی کبھی یہی نبود میں آ جاتی ہے مشہور میں آ جاتی ہے ٹو لائز ہو کے تمہارے سامنے آ جاتی ہے پہلے اس کی تاریخ کی مثال ہوئی ہے پھر انسان کی اپنی زندگی کی مثال آ رہی ہے ذرا سوچو تو صحیح تم جیسے وجود میں آئے ہو کھلو سا میں ماں کم دار کے دن کس قدا اس کی اس کچرائے آپ سے جو اس انسان کے ماجر میں آتا ہے کیا اس کے کی اندر تمہیں یہ انسان نظر آ رہا ہو اس میں زندگی کی کوئی نمود تمہیں دکھائی دے رہی ہے عزیز اور عمران چھٹی سطح استری میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس جب سونے کے اندر کے جو مائکروسکوپ کے علاوہ نگران تو نظر نہیں آتا پورے کا پورا یہ انسان اس طرح سے چٹا ہوا ہوتا ہے ایک کارکرپ میں وہ مائکروسکوپ کہیں سے مل جائے کہ کس میں تمہیں چکے ہوئے انسان کو پال ہوا تم کہتے ہو کہ ہمارے امال جو ہیں ان کے نتائج کیسے محسوس ہوتے ہیں جب یہ نہیں ہوتے ہمارے سامنے تو بہت ہوتے ہیں یہ سارے بھانتڑیاں مچانے والے یہ سب لوٹ کے جو مشغول اور مخصوص ہوتے ہیں وہ اسی لیے اس بھول میں رہتے ہیں کہ ان کو اپنے امال کے نتائج مشغول شکل میں سامنے نہیں آتے کہتا وہ کہتا یہ ہے بسوں وہ نگاہ پیدا کرو جو غیر محسوس ہے محسوس, محسوس کو دیکھ لے دیکھو تو صحیح تمہاری زندگی کی ابتدا اس میں کہیں تمہیں جو انسان نظر آتا تھا بات چلتے چلتے ایک کہہ دیا یا پھر بہن تل دے بس کرائے یہ خطرہ ہے آپ کے لطف اتنے الفاظ آتے ہیں یہ نکلتا ہے ان مکان سے انسان کی فیس اور پتلیوں میں پہ میں سمجھتا ہوں تیرہ سو برس میں یہ بات انصاف کے معنی سمجھ میں نہیں آ سکتے تھے کہ یہ جو ہے انسان کا یہ انسان کا یہ مادہ ہے تو یہ تو ایک مکان ہے ہے اس کا وہاں سے ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح سے یہ ہوتا ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ ہے اور تیس کے اندر سے آتا ہے سمجھنا نہیں بات آ سکتی لینی سمجھ میں اب بھی نہیں آ سکتی میں شکر گزار ہوں اپنے موسم ڈاکٹر صاحب کا انہوں نے اس طرح کی تشریف کی اور عجیب چیز ہے برادران کہ یہ آج آپ کی جو یہ تصویر ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ جو یہ جو ہم دل میں سمجھ رہے ہیں کہ احتراجما سکے میں انتظار میں بات کرتا ہوں کہ دیکھنے کہ جو بڑا احراج اس کا احتراج ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ غلط کا بات یہ وہاں سے ٹریول کرتا ہوا ایک راستے سے آتا ہے اور اس راستے سے ہم نے یہ سیٹ اور یہ پینے کی ہڈیوں میں سے گزرتا ہوا یہ جی آگے چل کے آتا ہے تیرہ سو سال ٹیسٹ کر یہ چیز کہیں جا رہی ہے اور میں آپ کو یہ کچھ خبری سناؤں گا کہ انہوں نے اس دفعہ ہمارے عنایت ہمارے آنے والی کنوینشن میں اپنا موضوع رکھا ہے کے انسانی انسان پیدا جس طرح سے یہ ہوتا ہے سائنس اور قرآن کی روشنی اس وقت تک سائنس کے جو انتخابات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کی آیات کو ملازم میں لاتے ہوئے اور انہوں نے اہتمام کیا ہے کہ یہ میڈکلینٹن سے جو سلائی ہوتی ہے ان کے ذریعے سے انہوں نے تصاویر بنائی گئی تھی کہ زندگی مختلف مراحل میں سے کس طرح سے گھومی ان میں اس میں کیا تجربہ ہوئے اور کس طرح سے نظمر سے مشغوط ہوئی یہ اس دفعہ ہماری آنے والی کنوینشن میں جو دس گیارہ بارہ نومبر کو یہاں ہو رہی ہے اس میں ناچا نوترم پیز موضوع کا موضوع یہ ہے لیکچر کا جو قرآن اور سائنس کی وسیع میں جو انسانی تقریب ان سائز کے ذریعے کو بتائیں گے اس میں یہ چیز بھی آئے گی کہ یہ چیز جو قرآن نے تیرہ سو برس پہلے وہ کہی اس طرح آج کے انتظار جو اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح سے تیاری کسی وزیر وہ رہا جس کی تو وہی گے اور اس وقت انتظار کیجیے لیکن قرآن میں کیا کہا اس قرآن آپ کو جو جاتی بڑھانے کے لیے آیا تھا کرنا وہ تو ایک بات اپنی طویل ڈاکٹر چلا آ رہا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ کھانے کے کائنات بھی کوئی بات چاہے اور تو وہ جو مخلوق ہے اس کے کسی گوٹلس کے خلاف چلی جائے نہیں سکتا مشین کا والا مشین کے مطابق ہوگی یہ باتیں اس طرح سے جاتی ہے کہنا اس نے کیا تھا میں یہ صوبہ گزر رہا ہے نا کہ انسان گیا اس کے بعد جو ختم ہوا پھر زندگی کیا تھی سکنے کہا کہ جب انسان اس میں نہیں تھا وہ اس وقت زندگی کہاں تمہارے ہر ممکن دنیا سے کچھ تھا تمہیں زندگی کہیں نہ کرتی تھی زندگی موجود تھی دیکھا پھر وہ کس طرح سے مدمت سے مشہور ہو سامنے آئی کہاں جب یہ جسم کی یہ مشینری جس انتگریڈ ہو جائے اس میں انتظار ہو جائے تو ہوگا کیا یہ مشہور ہو جائے گی بس اتنی ہی جس نے پہلے ممبر کو مشہور بنایا تھا وہ دوبارہ ممبر کو مشہور بنا سکتا یہ تم بات اتنی فلم وہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوبارہ تم ہو جاؤ گے ہو گے پھر کیا ہوگا <unlimited> <Elohim> <Swiftly》Nepalandabhinain> بات تو وہاں لاتا ہے مرکزی نکتہ قانون مسافر انسان کے اعمال کے نتائج کا سامنے آنا لیے جانا آ رہا ہے انسانی زندگی سے مظمر محسوس ہوگا مذمت محسوس ہوگا بات کہانی ہے یہ تو تمہارے یہ نتائج جو اس وقت مقاد پرستی کی پٹیاں تمہاری آنکھوں کے اوپر بندھی ہوئی ہیں اور تم محسوس نہیں کرتے کہ اس جھوتھ کے اندر تمہاری بتا ہی کس طرح سے مظمر ہے تم دیکھ نہیں رہے ہاں اس کے بعد زندگی دوبارہ مذمت سے محفوظ ہوگی کہاں کے کہ یہ جانا تو مطلب جس وقت تم کتنا چھپائے میں اور یہ بے قرضہ سامنے آ جائے بتا کے امن کیا تیس سب نمسکار آج اکرار میں جو لوگ ہیں آج مزدور ہے آج شکا رکھتے ہیں وہ تمہاری بھول ہے کہ جاتی نظروں سے بھی تمہارے مل چکے ہیں حالانکہ اس نے کہا یہ ہے کہ وہ تو تمہاری گردن کے اندر لٹک رہا ہے تمہارا ماننا کہیں باہر سے نہیں آئے گا وہاں بھی بڑی خوبصورتی سے بات ہے فرق صرف اتنا ہے آج یہ بتتا ہوا ہے اس لوگ اس کو چھوڑ دیے گئے یہ میروں کے لیے بات کرے oh. جس کے لیے تمہارے چھپائے ہوئے دیکھ سال کرے ہیں ابھی ہمارے من کے نزدیک جانورن کا آغاز شاید کچھ اور میں سے کرتا ہوں یعنی لائنیں پیسے نکل جاتی ہیں دوستوں کی بات ان میں جن لوگوں سے معاملات کرتے ہیں ان میں گھر بھر والوں کے ہاتھ جن کیا ہیں ان کی نظروں میں ان کتنے موت بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں ان سے ہمارا اعتماد جمایا ہوا ہوتا ہے ہمارے تعلقات جانت پر لگی ہیں حلوس پر خدافت ہمارے لوگ کو دل ہمارے پاس میں شاپ جب نکانا ہے ہم بڑے شریف واقع ہوئے ہیں زیادہ دار واقع ہوئے یہ کچھ نہیں کرتے کوشش ساری یہ ان چیزوں کے ان کو کرتے پڑے ہیں دوستوں کے دوستوں کے ماتے میں ایک شک ان ہے کہ میں پیانت داری کو مت تمہاری جہب تمہارے اطلاع کو بھی کوئی ساتھ نہیں کرتا میرے دل بھی کوئی چیز نہیں اندر سے منافق ہوتا ہے معلوم نہیں کیا کہ اچھی طرح سوچ رہا ہوتا ہے وہ چیزیں میں ڈھانک نہیں سکتے وہ اس کی باتوں کا استعمال کرتے ہیں دردم کرتے ہیں وہ اس کو شریف سمجھتے ہیں اس کو مسلم دوست ہیں اس کو بسردار شوہر کو ہیں ستا چار دن سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں پورا بھائی ہم سمتے ہیں ان لیکن کہ یہی دوستوں کا ہوگا اور یہ خیالات جو اس وقت میرے دلیہ ان کے خیال مطابق آ جا، رہے تھے مقدمت آ رہے تھے کہ جی یہ ابھر کر مزاح ہو کے ان کے سامنے آ جائیں گے ان کی نگاہوں میں کیا جائیں گے اس سے بڑا مضابطہ کوئی نہیں بھی کوشش یہ ہماری ہوتی ہے کہ کسی کو یہ بات محدود نہ جہاں بھی ایسے حقات دیکھے گئے ہیں جو چیز ہو گئی اور اس کے بعد جب دیکھا دکھا رپورٹ ہو گئی اور یہ بات خود آپ کے سامنے آ جائے کا خوشی کا یہ ادا اس ہوتا ہے لیکن چوٹ کے وہ مکان جہاں آپ خود نہیں کر سکتے وہاں سے بھاگتے بھی نہیں چلتا وہاں سے چڑنا بھی نہیں کرتا اور قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ سب انہیں مضبوط ہوں گے ان میں تم بیٹھیں ہوئے اپنے سب کچھ کا دورہ کرنے والے اپنے آپ کو اتنے, اتنے مختلف زیادہ دار تاریخ اور نئے کرنے والے دوستوں کے محض باتوں کی زندگی سے سب سے لانے والے چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جتنی چھوائی ہوئی تھی کراؤ ہمارا نہ تو, تو اس کی اپنی کوئی قیمت ایسی ہوگی اس کے ان کو پردہ ڈال دے نہ کوئی ایسا ہوگا جس سے آپ ڈال دے یہ ہے وہ محبوب نکال ان سے اور انسانی زندگی سے آزاد شہاد سے ڈالا ہے قرآن یہ بتانے کے لیے اور اس کے بعد بہت بڑی ایکٹیکٹ بھی ہو گئی تھی مجھے ذرا ذہن جو تھا اس میں لگ رہا تھا فوراً اس کو پھر وہ لے رہے ہیں ماسوس کی طرف تم آئے نا پھر بیٹھے تم کہتے ہو کہ یہ کوشش یہ بدلنا یہ پھر سے آنا کہتے ہو پذاسی پہنائیوں میں रहे हैं چاہ رہے ہیں یہ ان کی گردشیں کبھی رات ہوتی ہے کبھی دن ہوتا ہے یہ چرجش تو ہے پناسی گردش اور اس کے بعد ہے ہماری بڑی ابھی تم کہتے ہو کہ جسم میں جب انتظار ہو گیا تم کچھ ریز ہو گیا ریگا ریگا ہو گیا گندگی ختم ہو گئی کے نیچے ایک انچا نیچے دھان سے دیکھ کر نظر آتا ہے جو ہے وہ موت کی دلیل ہے یا ہزار موت کی دلیل ہوا کرتا ہے دانے کو ہاتھ میں نے ملایا تھا کے بعد ذرا دیکھیں تو وہ پھٹ چکا ہوتا ہے تمہاری دلی کے مطابق وہی ان کے یہاں کے تاخت کی ہو جاتی ہے جسم سے انتظار زندگی کو ناممکن سمجھنے والا پیدم تدم کے اوپر زندگی تمہارے سامنے لڑکی رہی ہے بہ لکھو جو ہم کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ کن حقیقت ہے مداد نہیں کر رہے ہم نے کبھی اس کو ایک فارس کیسے سمجھا باتوں کو آج بھی چھوٹا جائے گا سامنے آ کر کوئی انسان جو اس کو پورے پیسے ایک فیصلہ کے بچی اس کو کم ہونے کے لیے کوئی کبھی کمال ہو جائے کہ جو میں دو کمرے کے اندر کر رہا ہوں ایسا انتظام موجود <سؤال> ہے پولیس <پرستان سؤال> کا کہ وہ ڈرنے بھی اس کو یہ ایمان ہے برادر کہا کرتے ہیں تو ایمان کا خریدان کیا مان کے ساتھ کیا تعلق پڑتا ہے آپ دیکھتے ایمان کا کتنا تعلق ہے آپ یہ ایماندارہ کیجیے گی کہا گیا ہے یہ زندگی کی نمود کے بعد ہوں گی چونکہ وہ بھید باہر کے رہیں گے یہ دوسرے کا سامنا کرنا ہوگا اگر یہ کالے فصل ہے یہ فیصلہ کن حقیقت ہے اس سے اگر یہ ایمان ہے تو آپ دیکھیے تو صحیح کہ آپ کے اندر کتنی بڑی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے یہ وہ ایمان تھا جس سے وہ تبدیلی واقع ہوئی تھی کمیشن سے کمیشن بٹھائے جاتے ہیں کہ جائیں گے کبھی کیسے واقعہ ہیں وہ بتائے جاتے ہیں رسوٹیں پیش ہوتی ہیں گرانڈ بڑھ سے چلے جاتے ہیں یہ مانگ کا جس طبق وہ پروجیکٹریٹ کی اپائنٹمنٹ ہمارے پاس بھی ہوئی تھی تیرہ سو سال بار الی بھائی اردو نے کرے کیا سال بھر بیٹھے رہے اور اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ شہر کوئی کام میرے سے گرد کیجیے میں باہر بیٹھا ہوا سال بھر میں بھجوا پڑیں سواری دن ان کا ڈائرہ نہیں ہو جب یہ ایمان ہو کے جاؤ متو کا ایمان تھا کہ ہمارا ایمان کیا تھا یہ ہمارے لیے تھا ماہوں دن حاضری ہم اس کے حاضر سنتے حضل ہوتا ہے نا اس کو قیمت کی نان ہے کوئی یاد یوں ہی, ہی ایمان قرآن کو ہونے والوں کا اس اوپر میں باسیوں سے کسی کے مطابق جو دل میں بھی خیال گزرتا ہے وہ محسوس بن اس کے سامنے آ گئے اگر تم سامنے گزرے ہو گے اس کو ہے کیا سمجھتے ہیں اس کو سوالے کا یا ہم اس کے حضل ہی اب سمجھ نہیں آیا کہ یہ اس نے کیوں ساتھ ہی قید دیا خطرے کا باہر ہوا اسے معلوم تھا کہ قرآن کو ہاتھ میں لینے والوں کے لیے کیفیت ہوگی کہ اس قولہ قسم کو وہ ہزن سمجھ رہے ہیں کہاں ہضل بہتم یہ ضرور کرنے والے کیا کرتے ہیں اس کے بعد کفیاں پنڈیری کرتے ہیں کہ چھوتا رہے وہ عید ہو قید ہمارا قدون مقابلہ تھے امن ڈٹیکشن کے اندر لگا ہوا ہوتے وہ ان کی ہر تدبیر کو ناکارا بناتا چلا جاتا کیا مزاج یتیجوں کہہ دوں گا عتیل ہو کہ جس نے جیتا ہے کوششیں کر لیں اس کو دبانے کو بھی ہمارا قانون مقابلہ تھے امن مقابلے میں وہ بھی کوششیں کر رہا ہے قید اس تصویر کو کہتے ہیں جو چھپی ہوئی گرو کا چھپانے والا جو کچھ کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر اسی کے مقابلے میں کہا کہ ہمارے کو ہوتا ہے وہ بھی جاتا ہے جو ہے وہ جس طرح سے ڈٹیکشن بتا کہ میں ڈیٹیکٹو ہوں سی آئی والا معلوم ہو رہا ڈی والا ہے تو کیا ان لانے سمانے کا بار تم لوگ کہے گا ٹھیک ہے تم سبیں چلے گا ابھی کچھ چلے جاتا پھر بات یہ ہوئی کہ جس طرح ابھی کے نہیں بچے جاتے سما پیمن ہل دم جمائے گا کیا اتنی سی بات بیچ کو زمین میں جانا ہے اسے ٹوٹل ہے یہ کسی دور لگ رہا ہے آتا ہے یہ محلت کا بخت ہے اور محلت کے بخش بھی ایک نقصان رہے ہیں کہ یہ ہوتا اتنا نرمی سے گزرنے والا ہے کہ اس آنے والے ڈفیکٹ کی پہنچی ہائٹ بھی سنائی نہیں دیتے ہیں یہ محلت کا وقت ہوتا واقعی بڑا تار آسانی کے نرمی کا ہوتا ہے اتنی گلسپی کوئی اور نہیں ہوتی انسان اگر آٹے پانے کی آنے والی تباہی کی تو پھر بھی اس کے احتیاط ہو جائے لیکن ترقی کو چارج نہیں کہنا چاہتا وہ تو اندر کی تبدیلیات کو روکنا چاہتا ہوں اس لیے وہ یہ ہے کہ ایک ایمان سے یہ سکیں گے لکھا لمبے فیصلہ تو کرتا ہے یہاں گزار نہیں ہے دیکھنا سبھی بنے من روز رہتے ہوئے ہم سمپن نہ نکلیں یہ مچھیاں پکڑتے رہتے ہماری آلس مچھلیوں کے روز وہ بھی کسی شکایت کو کہہ دیا کہ ہے آج کی ان جو کلکس میں اپنی فصل جو کافی ہماری دیہات میں اور ہم اسے کمیشن بھی بتاتے ہیں سبھی بھی سوچے بات کونتی ہے وہ یہ کہہ دیا ہے تو یہ جو ہے نا اور جب تک یہ نہیں آتی کہ ہماری حالت میں تبدیلی ہو ہے نہ ماپرے کو جان پتی ہو سکتی ہے معاشرے کو جب آپ سے کھلی ہم اپنی بات کرتے ہیں جہاں بھی کسی کو نہیں بول رہا سکتے وہ اس باتیں آپ بند کر سکتے وہ سب ساتھوں کو رکھنے دیں گے کہ آپ کا اس پارکیوار کو میں فیصلہ کوش نہیں ہے اپنی سورج ختم ہوئی اور چلیں گے ملنا ضمہ